فرمایا کرب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قد دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں ہے اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے